سراپا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حمد دراپا نام ہم السلم خاک پے بستر عرش پہ مسند سلو السلم سل وسلم صلی اللہ علیہ خلق نور مر سل آخر خلے او نور مجسن نور کمل مور سلے آخر خلکتے اول حامل شان و عظمت بے حد صلی اللہ علیہ وسلم حام شانزمت بے سو الحسلم سل الحم صلہ ہو الحسل روح کی تسکین خاک مدینہ ذرا ذرا ایک نگینا روح کی تسکین کی خاک مدینہ ذرا ذرا ایک نگینا کی ٹھنڈک روزے کا گمبد سل السل آخو کی ٹھنڈک روزے کا گمبد صلی اللہ الحسلم سو السلم سل السلم شون یکتا لطف میں تنہا کوئی نہیں ہے تم سا آ شان میں یکتا لطف میں تنہا کوئی نہیں ہے تم سا کا فضل و عطا کی کوئی نہیں حد اللہ علیہ وسلم فضل وا تا کہ کوئی نہیں حد صلہ ہو علحم ساہو ع وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ صبا کے لب پہ ترانا ایک دن ہوگا سارا زمانہ پے ترانا ایک دن ہوگا سارا زمانہ زیر نگی نے امت احمد سہ الحسلم زیر نگی نے امت اللہ علیہ وسلم ہم سراپا نام علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم خاک پہ بستر عرش پہ مسند صلی اللہ صلہ ہو الہسلم صلہ علحے சொல் சொல்லா அവ சொல் சொல்லா அവ சொல் சொல்லா அവ சொல்ும் சொல்லா الح